پھر جب اپنی حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسی اپنی باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمیوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہو